من لسانی رب زدنی علم لی ربهم. ہے یہ لکھ ل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کا پہلا فریض ہے انذار اور ڈر سنا تو ساتھ اس قرآن کے ہی ضمیر کا مرجع ہے قرآن ان لوگوں کو جو اندیشہ رکھتے ہیں اس بات کا کہ اکٹھے کیے جائیں گے طرف رب اپنے کے اس حال میں جملہ حالیہ ہے کہ نہ ہوگا واسطے ان کے سوائے اللہ کے کوئی کار اور نہ مستقل شفیع مستقل شفیع نہیں ہوگا یہ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ کے اذن سے شفیع ہوگا لال جد تک ہوں اس انذار کا پیدا یہ ہوگا کہ امید ہے کہ وہ تکوا اختیار کر لیں گے گنوں سے بچ جائیں گے یہ فریزہ نمبر ایک آ گیا ولا تت روز فریضہ نمبر دو یہ مشرقین مکہ تھے نا سردار وہ کہتے تھے کہ آپ غریبوں کو ہٹا دیا کریں جب ہم آپ کی مجلس میں آئے نا تو غریبوں کو ہٹا دیا کریں ہمیں آر آتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنا تب ہم آپ کی بات سنیں گے اللہ نے فرمایا ہر جگہ ہٹانا کیا آ, یہی غریب کام دیتے ہیں یہ دنیا دار لوگ کہتے ہیں نا کہ غریبوں کو ہٹاؤ آج کل بھی دنیا دار لوگ یہی کہتے ہیں کہ غریبوں کو ہٹاؤ تب ہم تمہاری بات سنیں گے تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو فرمایا یہی غریب تو کام دینے والے ہیں یہی تو مخلص ہیں ان کو نہیں ہٹانا بلا تترو خرید نمبر دو اور نہ دور کر لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام ارادہ کرتے ہیں اس کی رضا کا باقی یہ لوگ کہیں کہ یہ ظاہر میں مومن ہیں باطن میں مومن نہیں وہ غریبوں کے متعلق کہتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا آپ نے ظاہر کو دیکھنا ہے باطن کو دیکھنا ہے ظاہر کو دیکھا جاتا ہے باطن کا مالک اللہ ہے وہی غائب دان ہے تمام افسرار پوشیدہ پمتلے ہیں نہیں اوپر تیرے ان کے حساب باطن سے یہاں باطن کا کا لاز لکھنے نہیں اوپر تیرے ان کے حساب باطن سے کچھ بھی اور نہ ہی تیرے حساب باطن سے سے ان کے اوپر کچھ رو دا ہوم یہ منسوب کیوں پڑھا جا رہا ہے جواب نفس ہے اور پا کے بعد انمقدر ہے ما نفس نہیں ہے نفس کے جواب میں ہوتا ہے تو انمقدر ہوتا ہے دور کرے گا تو ان کو تو ہو جائے گا تو بے انصافوں میں سے یہاں ظالمین کا معنی کا لکھنا ہے بے انصافوں میں سے دور نہیں کرنا تو ہمیں بھی بھائی دور نہ کرنا چاہیے بعض مقامات آ دیکھا گیا ہے بڑے بڑے پیر جب بن جاتے ہیں نا بڑے پیر تو غریبوں کا خیال نہیں کرتے دنیا دار چاہے وقت پہ آئے چاہے بے گاہ آئے دنیا دار کے خوب چالوس چاپلوسی ہی کرتے ہیں پیر صاحبان لیکن غریب اگر وقت پہ بھی ملنے آئے تو دھکے دو کہ بد تمیز کو دھکے دو یہ حال مارانا عبد الواحد صاحب لکھتے ہیں جامع ہم والے کہ حضرت حالد بھی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک غریب آیا سندھی اس کے پاؤں پہ مٹی لگی ہوئی تھی اور وہ حضرت کے مسلح پہ چڑھ گیا مسلح کو بھی کرک دیا مٹی کر دیا پھر حضرت کو مان کا کیا گلے لگایا سندھیوں کو عادت ہے گلے لگاتے ہیں اچھا کرتے ہیں اور رونے لگا گلے لگا رونے لگا اور رونے جو لگا تو رونے کے ساتھ آنسوں اور اداروں ہوتی ہیں نا گگو کہتی ہوں وہ حضرت کے کپڑے پہ آ گئی اب میں بڑا غصے میں تھا بدتمیز ہے ہے ایسے ہے حضرت نے بڑی محبت پیار کی ان کے ساتھ تو مجھے دیکھا کہ میرا چہرہ دوسری طرح خلاص ہے حضرت نے فرمایا مول صاحب اللہ جو موکلو آہن. آئے, آئے. انہیں سے نفرت نہ کرو اللہ جو موکلو ہو جائے سندھی میں ہے کہ اللہ ان کو بھیجتا ہے ان سے نفرت نہ کرو ہاں کیا ہی شاید کی کمال نگاہ ہر وقت اللہ پر طرف نلا یعنی ان کو کون بھیجتا ہے اللہ ہی بھیجتا ہے جن کو اللہ بھیجے ان سے نفرت کرنی چاہیے تو میرے عزیز دین کا کام کرنا ہے تو غریبوں سے نہ, نہ کرو کبھی کبھی غریبوں سے واقعی بدتمیزی ہو جاتی ہیں لیکن آپ نے اسی طرح برداشت کرنا ہے جس طرح آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے تھے بھئی مسجد میں پیشاب نہیں کر رہا رابی. تو حضرت نے برداشت کیا یا نہیں کیا وہ ڈنڈے لگے پیشاب کرنا کسی بھی بدتمیزی ہے جو خیال کیا کرو کگال فتنا میں نے وہ کتاب میں پڑھایا تھا کہ وجوہ انکار بھی آئیں گے تو وجوہ انکار میں سے لکھ لیجئے وجہ انکار نمبر ایک کنارے پہ لکھ لو وجوہ انکار اور درمیان میں لکھ لو وجہ انکار نمبر ایک وجہ انکار بھی ہے اور ماقبل سے ربط بھی ہے دنیا داروں نے کیا کہا تھا کہ غریبوں کو کیا کر دو ہٹا دو تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دنیا دار البتلا ہے تو دارول ابتلاح میں ہم غنی کو گنا دے کے آزما رہے ہیں فقیر کو فقر دے کے آزما رہے ہیں کہ دیکھیں کہ غنی بتکبر تو, تو نہیں ہو جاتا گنا کے اندر اور فقیر بے صبر تو نہیں ہو جاتا سمجھا پھر غنی لوگ جو ہے نا فقیروں کو دیکھ کے تانے لگاتے ہیں ہاں یہ مومن بن گئے ہیں جی ہم سے بڑھ گئے ہیں جی سمجھے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ جس طرح آج کل ہم بنگلوں کے اندر ہیں نا قیامت کے دن بھی بحث میں ہم دوڑ کے پہلے پہنچ جائیں گے اور ان داڑھی والوں کی خشک ڈاڑیاں دیکھ کے پورے ڈر جائیں گی ان سے آ. پورے ہڑتال کر دیں گی کہ ڈاڑی والے کیوں آ رہے ہیں بھائی اس کے اندر اس لیے ہم دور کے بعد کتنی خباس ہے یہ کوفر کا کلمہ ہے یا نہیں ہے دیکھو جی وہ کزال کا فتنا وجہ کا نمبر اسی طرح آزمایا ہم نے بعض کو ساتھ بعض کے بل گینا ولفکر نیچے لکھو بل غنا باز کو غنیب بنایا بعض کو تقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کہتے ہیں غنی کیا یہی لوگ ہیں غریب کہ احسان کیا اللہ نے ان کے اوپر ہمارے درمیان سے۔ اللہ فرماتے ہیں تانا زنی نہ کرو اللہ تعالیٰ کو شاکرین پسند ہیں کیا کون پسند ہیں اللہ کے شکر گزار بندے چاہے غریب ہی کیوں نہ ہوں سمجھے دنیا دار کافر خدا کو پسند نہیں کیا نہیں اللہ تعالی جاننے والے شکر گزاروں کو جا تو اذا جا کے اندر یہ بشارت بھی لکھ سکتے ہو سمجھے جی اور یوں بھی لکھ سکتے ہو پہلے سے عنوان چلے آ رہے ہیں نا فریضہ نمبر ایک انظر فریدا نمبر تین دو فریضہ نمبر تین بھی اس کو بنا سکتے ہو کہ جب غریب آپ کے پاس آئے تو آپ کا فرض یہ ہے کہ انہیں تسلی دیا کریں اور بچارا دیں غریبوں کو تاکہ خوش ہو جائیں اور جب آئیں تیرے پاس وہ لوگ دی ایمان لاتے ہماری ایتو کے سائیے غریب کہہ دیجئے سلامتی ہے تمہارے اوپر لکھ جا تمہارے رب نے اپنی ذات کو اوپر رحمت کو وہ رحمت کیا ہے ان بیان رحمت لکھو وہ رحمت یہ ہے کہ جو شخص عمل کرتا ہے تم میں سے برئی کا ساتھ جہالت کے جہالت کا معنی میں پہلے عرض کر چکا ہوں نا چاہے ہم مولوی بھی ہیں لیکن برئی کریں گے تو برئی کا ہوگی جہالت ہی ہے ہم نے پھر توبہ کرتا ہے اس کے بعد اصلاح کرتا ہے تو اللہ قوریم ہے کزال کا نفسل آیا وج ہے انکار نمبر دو واج ان کا نمبر دو یہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم تو آکام شریعت کے کھول کھول کے بیان کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے حق کا راستہ بھی واضح ہو جائے اور باطل کا راستہ بھی واضح ہو جائے لیکن یہ کافر لوگ جو ہیں نا انعد اور زد کی وجہ سے کس پہ چلتے ہیں او کفر کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں ہم تو بیان کر دیتے ہیں سمجھے وکا کا اور اسی طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں احکام کو آگے عبارت محضوف ہے لے یز ہو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات و احکام کو لے یز ہو رس رات المستیم مستقیم کیا ہو جائے واضح ہو جائے اچھا جب سراط مستقیم واضح ہو جائے گا تو قانون ہے کہ الشیا و تو رقو بے ازدادا تو اس کی ضد بھی واضح ہو جائے گی یا نہیں کیا تو باطل بھی واضح ہو جائے گا نا جب حق آپ کے سامنے ہے تو دوسرا راستہ باطل کا ہے عورتانہ واضح ہو جائے راستہ مجرمین کا لیکن اس کے باوجود کفا اند کی وجہ سے غلط راستہ چلتے ہیں میں پہلے عرض کر چکا تھا کہ سلسلہ وجوہ انکار بھی آئے گا اور سلسلہ طریق تبلیغ بھی آئے گا کون سا سلسلہ آئے گا طریق تبلیغ اب یہ طریق تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے طریق تبلیغ کا یہ قل سے آئے گا تو طریق تبلیغ لکھو میرے عزیز قل کے ساتھ کیا آئے گا ہاں طریق تبلیغ نمبر چار پہلے بھی آ چکا ہے طریق تبلیغ آپ ایک کل کا لفظ آئے گا تو تریق تبلیغ لکھنا آپ فرما دیجئے میں روک کر ہوں اس بات سے کہ عبادت کروں میں ان معبودوں کی جن کو پکارتے ہو تم سوائے اللہ کے بھائی مشرقین لات کو پکارتے تھے یا نہیں تو اللہ تعالی نے حضور کو حکم کر دیا کہ آپ ان کو اعلان کر دیں کہ تم لات کو پکارو گے میں نہیں پکاروں گا آج کل بھی یہ مشرقین غیر اللہ کو پکارتے ہیں یا نہیں پکارتے جی اب احمد رضا خان صاحب جو فرماتے ہیں بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا ہمیں چیلنج دیتے ہیں یہ خدا کو پکار رہے یا غیر کو پکار رہا ہے تو ہم روکے گئے ہیں نہ یا رسول اللہ کہیں گے مدد کے لیے کیا مدد کے لیے غائبانہ حاجات میں ہم یا رسول اللہ نہیں کہیں گے حضرت کے روزے پہ سلاد سلام کی نیا سے درود کی نیا سے گے یا رسول اللہ کہیں گے لیکن وہ مدد کے لیے کہہ رہا ہے صاحب بیٹھتے اٹھتے یعنی ہر وقت مدد کے واسطے یا رسول اللہ کا پھر حصہ آپ نے کیا جواب دینا ہے اس کو تو اگر مشرق ہوا پھر ہم کو کیا پیٹ کا بندہ بنا پھر ہم کو کیا خال کے کانوں مکان کو چھوڑ کے غیر کو پکارا پھر ہم کو کیا سمجھے نہیں اچھا جی کل تباہ کم تریق تبلیغ کتنی نمبر ہے جی پانچ آپ فرما یہ میں تمہاری خواہشات کی تیوہنی کرتا معلوم ہوا کہ کفار و مشرقین کا مذہب جو ہے وہ دین مذہب نہیں کس کا مجموعہ ہے خواہشات کا مجموعہ یہ ذہن میں رکھنا دلال زلالتو تاکہ گمراہ ہو جاؤں گا میں اس وقت اور نہ ہوں گا میں راہ پانے والوں سے اگر تمہاری خواہشات کی تباہ کروں کو ربی طریقی کتنی دی نمبر چھ ہمارے پاس دلائل ہیں تمہارے پاس جھوٹے قصے ہیں خواہشات نفسانی ہے آپ فرما دیجئے بے شک میں اوپر دلیل واضح کیوں گا اپنے رب سے اور تم جٹلاتے ہو اس دلیل واضح کو اس دلیل واضح سے مراج کیا ہے قرآن لکھ لو ما ان دی ش ہوتا تھا کفار کی طرف سے چلو ہم باطل طریقے پہ ہیں تو آپ کوئی عذاب لائیں ہمارے اوپر کیا, کیا لیں تو حضرت نے فرمایا عذاب لانا میرا کام نہیں میرا کام ہے عذاب سے ڈرانا اور کرنا میرا کام کیا ہے ہاں عذاب لانا میرا کام مجد. نہیں عذاب کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے ما اندی ماں تستا جنونہ بھی اظہار شبو نہیں نزدیک میرے وہ عذاب جس کو تم جلدی مانگتے ہو نہیں ہی فیصلے عذاب کے مگر واسطے اللہ کے وہی بیان کرتا اللہ حق کو بہ و خیر فاصلی اور بہترین مجد. اور فیصلے کرنے والوں کا اللہ ہندی طریق کتنی نمبر سات آپ فرما دیجئے اگر عذاب میرے اختیار میں ہوتا نا تو تم بار بار مجھے تنگ کرتے ہو کہ عذاب عذاب عذاب آخر میں انسان ہوں کسی وقت تمہارے پر عذاب نازل کر دیتا یہ تو اللہ تبارک و تعالی حلیم و حکیم ہے وہ جلدی عذاب نہیں نازل کرتے طریقے تبلیغ مرسات آپ فرما دیجئے اگر تاکہ ایک نزدیک میرے وہ عذاب ہوتا جس کو تم جلدی مانگتے تو طے ہو جاتا معاملہ میرے تمہارے درمیان لیکن میں یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں کس کے اللہ ہی خوب جانتا ہے ظالمین کو وہ اللہ اپنی حکمت سے جو چاہے گا فیصلے فرمائیں گے مفاد غائب اس لیے کہ غائب کی چابیاں اللہ کے یہاں ہیں مجھے تو غائب نہیں مجھے کیا پتا کہ کب عذاب تمہارے اوپر آنا ہے کتنی آنا ہے ون دو مفات دلیل اکڑی نمبر کتنی جی دس بابا مفات جو ہے نا اس کو جمع اگر بنو مفتاح کی تو مفتاح کا معنی ہے ضرف مکان جگہ کھولنے کی وہ خزانہ ہوگا کھولنے کی جگہ کیا ہے خزانہ سمجھے اور اگر اس کو جمع بنو مفتاح کی تو ضارف مکان نہیں ہوگا اسم آلہ ہوگا پھر معنی کیا ہوگا آلہ کھولنے کا تو معنی کیا ہوگا چابی تو دونوں معنی کر سکتے ہو خاص اللہ کے ہاں یہ حاصل کا فائدہ ہے یا نہیں خبر مقدم ہے خاص اللہ کے یہاں فضا ہے غائب کے یا چابیاں ہیں غائب کے نہیں جانتا ہوں کو مگر وہی اللہ تو عالم و غائب کس کی ذات ہے فقط اللہ اور جانتا ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جو خشکی میں ہیں اور تروی میں دوسرا مانا جنگلوں میں دریاؤں میں اور نہیں گرتا کوئی پتا درخت سے مگر جانتا ہے اس کو اور نہیں گرتا کوئی دانا یہاں بھی گرنے کا معنی کرو اور نہیں گرتا کوئی دانا زمین کے اندھیروں میں ولا رقت میں اور نہیں گرتا تازہ پھل درختوں سے تازے پھل گرتے ہیں نہیں نہیں گرتا تازہ پھل نہ خشک پھل مگر کتاب مبین کے اندر ہے یہ چیز کتاب مبین کا منع لوح محفوظ لکھو یہ قرآن نہیں لکھنا اس سے مراد قرآن نہیں کیا ہے لوح محفوظ واہ ودیت وفاک بل دلی لکڑی نمبر گیارہ میرے محترام ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے روح جو ہے نا ایک روح ہے حیوانی ہمارے اندر ایک روح کیا ہے جس کے اوپر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے کس کا دار و مدار ہے زندگی اور روح حیوانی ہے تو ہم زندہ ہیں وہ نکلے گا تو مر جائیں گے دوسرا روح ہے نفسانی دوسرا روح ہمارے اندر کیا ہے جس کے ساتھ ہم ادراک اور احساس کرتے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یا نہیں اے آنکھ ہے ہوا سے خمشا کے ساتھ میں ادراک کر رہا ہوں اس کو احساس کہتے ہیں عقل بھی ہے میرے اندر سوچتا ہوں مطالعہ کرتا ہوں پڑھا بھی رہا ہوں تو جس روح کے ساتھ تعلق اس کا ہے ادراک اور احساس کا یہ بھی ہم جاگ رہے ہیں تو جب ہم سوتے ہیں تو یہ روح نفسانی نکل جاتا ہے سیر کرتا ہے تو سوتے وقت آپ کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ ادراک اور احساس ختم ہو جاتا ہے گھرو نفسان نکل جاتا ہے لیکن روح حیوان ہی باقی رہتا ہے نبزیں آپ کی چل رہی ہوتی ہیں زندگی باقی ہوتی ہے تو یہ جو قرآن پاک میں بار بار آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیند کے اندر روح کو قبض کر لیتے ہیں کس روح کو قبض کرتے ہیں روح ہے نفسانی جس کے ساتھ ادراک اور احساس کا تعلق ہے روح حیوانی رہ جاتی ہے جس پہ حیات کی مدار ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے اچھا دلیل اقلی نمبر گیارہ وہی وہ ذات ہے جو روح قبض کرتا ہے تمہاری رات میں لیکن اللہ تعالی رات کو جو روح قبض کرتے ہیں نا ہماری قبض کرتے ہیں کس کی ہماری قبض کرتے ہیں دیہاتی لوگوں کی کراچی والوں کی قبض نہیں کرتے ہیں. ان کی دن کو قبض کرتے ہیں رات کو کھیلتے رہتے ہیں بس ایک ایک بجے تک دیکھو تو لڑکے چھوٹے کھیل رہے ہوتے ہیں دکانیں ہیں کھلی ہوئی ہیں لڑکے ہیں کھیل رہے ہیں ان کی رات کو روم زندہ رہتی ہے یہ دن کو قبض ہوتی ہے آس, کوئی صبح کے نماز پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھے دو گیارہ بجے تک سوئے رہتے ہیں تو کراچی والے مستثنا ہیں ادھر سے سمجھے? ایک آدمی کا میرے پاس ٹیلی فون ہے کہ میں آپ کو بارہ بجے رات کے ملنا چاہتا ہوں کوئی چندہ بھی دوں گا میں نے کہا میں گیارہ بجے سو جاتا ہوں میرا معمول ہے سمجھے ایک گھنٹے کے لیے میں چندے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا مہربانی کر کے نہ تشریف لائیں میرے معمولات میں خلر نہ ڈالے تو ایک ساتھی دیکھ واہ واہ چندہ گیا میں نے کہا جاتا رہے کوئی پرواہ نہیں ہمیں وہی وہ بات ہے جو جان قبض کرتا ہے تمہاری رات میں نیچے لکھو اکثر اکثر کا لاز لکھ لو تاکہ کراچی والے اعتراض نہ کرے اکثر ایسے ہے واہ یا لو ما جا تم بھی اور جانتا ہے جو تم قسم کرتے ہو دن کے اندر یہ بھی اکثر اکثر رہتا ہوتا ہے دن کو کام ہوتے ہیں آگے دیکھو سما یب آسوکم فی سما اس یب آسوکم فی کا تعلق یا کے ساتھ ہے جان قبض کرتا ہے تمہاری رات کے اندر پھر اٹھاتا ہے تم کو بیچ اس دن کے اب سمجھ آئے ہے نا دن میں اٹھا دیتا ہے لکزا آ جا لو یہ کیوں دن کو اٹھا دیتے ہیں تاکہ پوری ہو جائے میاد مقرر زندگی کی تا کہ پوری ہو جائے میاد مقرر کس کی اس لیے اٹھا دیتے ہیں لیکن جب زندگی ختم ہونے پہ آئے گی موت آئے گی تو یہ جو روح نکلے گی نا اے اےمن یہ بھی واپس نہیں آئے گی اور دوسری روح بھی ساتھ ساتھ نکال دی جائے گی پھر طرف اللہ کے لوٹن ہے تمہارا پھر خبر دے گا تم کو بھی کن تم ملے واہ الکاہرو وہ اللہ غالب ہے اپنے بندو پہ بھیجتا ہے تمہارے پر نگران وہ کون ہے جی نگران فرشتے اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے ساتھ فرشتے یہاں تک جب آتی ہے ایک تمہارے کو موت تو جان قبض کرتے ہیں اس کی ہمارے کاشت کاستوں کا کام ہے روح قبض کرنا موت تو خدا دیتا ہے اور وہ کوتا ہی نہیں کرتے پھر لوٹائے جائیں کہ طرف اللہ کے جو مالک ہے ان کا سچا اللہ الحکم جب اللہ کی طرح لوٹائے جائیں گے تو کون سا دن ہوگا کون سا دن تو اس دن فیصلہ کون کرے گا اللہ اللہ الحکم یہ فرما خبردار خاص اس کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن اور وہ جلدی ہے حساب کرنے والا تم یہ کہو ساری مخلوق کا کیسے حساب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی دیر ہے وہ تمہارے جو ابھی ایجاد ہوئے ہیں ٹر کمپیوٹر ان کے اوپر کروڑوں کا اربوں کا حساب ایک منٹ میں ہو جاتا ہے تم جو کرنے سے ہو ٹھیک یہ سب ایجادات اللہ تعالی نے دیے ہیں تم کو طاقت دی ہے کل من ظلمات البر دلیل اکلی اطرافی نمبر بارہ سترہ دلائے لکڑیاں آنے ہیں آپ نے کتاب میں پڑھا ہے دلی لکڑی اعترافی نمبر 12 آپ فرما دیجیے کون نجات دیتا ہے تم کو مین ظلم آ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے یا خشکی اور تری کے اندھیروں سے کہ پکارتے ہو اس کو آجی کے ساتھ اور چپکے کے کے بھائی بڑی مصیبت جب آ جائے نا تو مشرق بھی مجبور ہو کے کس کو پکارتے ہیں اللہ کو لیکن جب نجات ہو جاتی ہے تو پھر حرکت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ ہمیں پیر نے بچا دیا کیا ہاں پیر نے بچا دیا کشتی میں بیٹھیں گے تو ہونے والی ہوئی کشتی تو یا اللہ مدد کر جب پار چلے جائیں گے نا تو ایک دوسرے کو دیکھا تھا کوئی سبز کپڑوں والے ہمارے حضرت صاحب نہیں تھے انہوں نے آ کے ایسے کندھا جو دیا کشتی دی باہر چلی گئی حضرت صاحب تھے ایسے جھوٹ نام برا. آ, اس کو کیجدی کے ساتھ اور چپ کے چپ کہ البتہ اگر نجات دے دی اللہ نے ہم کو اس مصیبت سے تو ہو جائیں گے کیا شکر گزار آپ فرما جی اللہ نجات دیتا ہے تم کو ان ظلمات سے اور ہر مصیبت سے لیکن تم کمینے نہیں ہو پکی پھر تم شرک کرنا شروع کر دیتے ہو تو ابھی میں نے بتایا نا ان کا شرک ہاں کہتے ہیں کہ حضرت صاحب آ تھے کلحبل کا در تفیف دنیا ارے میاں اب تو تم بچ گئے ہو چلو کشتی تمہاری تر گئی لیکن اللہ قادر نہیں پھر عذاب دے سکتے ہیں یا نہیں آپ فرما دیجیے وہ تو قادر ہے اوپر اس کے بھیجے تمہارے اوپر عذاب تمہارے اوپر سے اوپر کا عذاب کون سا ہے جی بارش جیسے آج کل بارش آ رہی ہے نہیں بارش زیادہ ہو جائے تو عذاب ہے نا اس لیے میرے حضرت نے کیا بارش کے لیے دعا کیا بنو اللہ کے نہ غیر سن محیسن مرین مرین غیر عذاب ہو زار نہ ہو تو سخت بارش بھی عذاب ہے اوپر سے پتھر برسیں جیسے قو میں پہ برس یہ بھی کہا ہے عذاب ہے اور ایک عذاب فوق کا یہ ہے کہ ہمارے اوپر ظالم حاکم کے مسلط ہو جائیں یہ بھی عذاب کیا ہے فوق کا نہیں وہ اوپر نہیں بیٹھے ظالم حاکم تو یہ بھی عذاب فوق کا شمار ہوتا ہے کہ ظالم کے مسلط ہو جائیں او من تحت جلے ہیں یا تمہاری پاؤں کے نیچے سے عذاب آ جائے زلزلہ آ جائے زمین میں لوگ دھنس جائیں اور دوسرا پاؤں کے نیچے کا عذاب یہ ہے کہ بادشاہ کی ریا مخالف ہو جائے یہ ریا ماں نہیں ہوتی تو ساری رعای بغاوت شروع کر دے ہیں ہنگامے برپا کر دیں تو یہ بھی عذاب تاحت کا ہے یہ سمجھی بات او یل یا بھرا دے تم کو مختلف گروہ بنا کر بھیڑا دے تم کو مختلف گروہ بنا کر مختلف گروہ بن جائیں نسل لحاظ سے بن جائیں کہ یہ سرحدی پٹھان ہے یہ مہاجر ہے یہ بلوچ ہے یہ پنجابی ہے یہ سندھی ہے تو مختلف گروہ بن جائیں یا مذہبی طور پہ یہ بریلوی ہے یہ دیو بندی ہے یہ لدیث ہے یہ فلانا ہے میں بار بار ساتھیوں کو کہتا ہوں تم سے کوئی پوچھے کون ہو تم کہو ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مسئلہ کیا ہے اہل سنت والجماعت جماعت ہم کیا ہے ہاں زیادہ تفروں کی بات نہ کیا کرو جاہل لوگ ہیں اب اس پر بریلوی کی جہالت کی بات کرے لڑنے پھرنے کی تمہاں مناظرے کا چیلنج دے تو تم نہ دو چیلنج دو ان کو یہ وقت نہیں ہے بندے بنو اور اگر بات کرنی ہے تو علیحدین بات کرو لوگوں کے سامنے نہ بات کرو دور کی نزاکت کو دیکھو آج کل کا دور جو ہے نا ایک غیر مقلد نے میری طرح پیغام بھیجا کہ میں مول منظور کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں پیغام لے آنے والا دوسرا آدمی تھا میں نے اس کو ٹیلی فون کیا میں نے کہا تیرا پیغام آیا ہے مناظرہ کے لیے آ جا میں تیرے ساتھ مناظرہ کرتا ہوں آ جا یہ علیحد علحدہ کیوں پیغام بھیجتا ہے لیکن تجھے شرم نہیں آتی نازک دور کے اندر ایک دوسرے کو مناظرے کا پیغام دیتے تو میرا دوست ہے قدیمی بڑا افسوس ہے کہ میں تیار ہوں تو پھر ہاتھ جوڑنے لگا خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں باقی مانگتا ہوں حبیض نے شرارت کیا یوں کیا یوں کیا, یوں کیا <تصفح> تو جو ڈانٹ پیلی بعد میں آ کے باقی بھی مانگی باغ کے اندر شرم حیا کر مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں یا بھرا دے تم کو مختلف گروہ بنا کے اور چکھائے باز تمہارے کو لڑائی باز کی جیسے آج کل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اور لڑائی ہو رہی ہے نہیں لڑی یہی ہے جرا بندی ہے انظر دیکھ تو کیسے بیان کرتے ہیں آیا تو تاکہ وہ سمجھے وکلب اب ہی کو مکائے ہے قوم, وخائے قوم وخائے زجر ہے زجر قوم کو زجر ہے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں تو بار بار سمجھاتا ہوں مختلف طریقوں سے اے میری محبوب اے میرے محبوب لیکن تیری قوم نہیں مانتی ایک قوم و کام ایک محبت نہیں اے میرے محبوب تیری قوم نہیں مانتی میں انہیں بہت سمجھاتا ہوں اور جٹلا ساتھ کے قرآن کے قوم تیری نہیں حالانکہ وہ تو حق ہے آپ فرما دیجئے ان کو لاسٹ والے کمبے وکیل مان لو تو اچھی بات ہے لیکن عذاب پہ میں مسلط نہیں تمہارے اوپر یہ دروغے ہوتے تھانے دار وغیرہ ان کو دروغے کہتے ہیں سمجھے تو میں تمہارے عذاب کے اوپر کوئی دروگا نہیں تھا مسلط نہیں عذاب خدا دیتا ہے آپ فرما جی نہیں میں تمہارے اوپر دروگا لیکن لے نہ پائیں مستقر باقی تم یہ سوال کرو کہ عذاب کب آئے گا تو ہر آزاد کے لیے ایک وقت مقرر ہے جب آئے گا جان لو گے میں کوئی عالم الائب تو نہیں ہوں لیکن واسطے ہر خبر کے ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب جان لو گے جب آئے گا و اظہار آئے تلذین یقو نفی آیات نا تمبی ہے مومنی بات چونکہ کفار کی چلی آ رہی تھی تو کفار جو تھے نا قرآن پا کے بارے میں بھی بکواسیں کرتے تھے جیسے آج کل قرآن پا کے بارے میں بکواسیں کرتے ہیں یا نہیں جی اب دیکھو نا یہ ڈاکٹر اقبال مرحوم بڑا اچھا آدمی تھا لوگ تو بہت بڑھاتے چڑھاتے ہیں علامہ مولانا اقبال نہ میں علامہ کہتا ہوں نہ مولانا کہتا ہوں میں ڈاکٹر اقبال کہتا ہوں شریف آدمی تھا سمجھے؟ اللہ مولانا بڑی بات ہے اور تھا حضورت. سمجھے با اچھے سے شیر کہتا تھا تو شریف آدمی تھا اس کا بیٹا جو ہے ویسا کمینہ ثابت ہوا کہ اس کا ایک دفعہ بیان آیا کہ قرآن پا کے حدود کی ساس کے اوپر اس نے اعتراض کیا یہ بکواس ہوئی ہے قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے حدود جو ہیں اگر جاری کر دیے جائیں تو لوگ لولے لنگڑے ہو جائیں گے ہاتھ کٹ جائیں گے ان کے. افغانستان کے اندر جو حدود لولہ لگڑے ہو گئے تھے یا چوری بند ہو گئی تھی کابل <متحد> کے اندر میں نے دیکھا ڈیر لگا ہوا تھا پیسوں کا بازار میں اتنا بڑا ڈھیر وہ تبدیل کرتے ہیں نا پیسے تو میں حیران رہ گیا میں نے کہا ادھر بلوچ نہیں رہتے اس کو کہا <متحد> <متحد> <متحد> اگر ہوتے تو ادھر پہ آگ جاتا کوئی ادھر لے کے جاتا کوئی ادھر لے کے یعنی اتنا انصاف تھا تو حدود و کسا کے ساتھ تو ایک عدل قائم ہوتا ہے امن کائم ہوتا ہے لیکن یہ اعتراض کرتے ہیں قرآن کے حکام پہ اعتراض ہو رہا ہے تو جیسے وہ بکواس کرتے تھے مشرقین آج تک بکواس ہو رہی ہے تو فرمایا جب قرآن پا کے متعلق دینی یا کو بکواس شروع ہو تو اس مجلس میں بیٹھنا چاہیے جی نہ بیٹھنا چاہیے آہ. تو تم بھی ہے وہ ذرائع تھا اور جب دیکھے تو ان لوگوں کو کہ یخوضون فی آیاتنا یخوضون کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ مشغول ہوتے ہماری ایتوں کے اندر لیکن آپ نے یہ مانا نہیں کرنا مشغول تو ہم بھی ہیں بےحودہ بکواس کرتے ہیں ہماری ایتوں کے بارے میں یہ مانا لکھنا ہے بےحودہ بکواس کرتے ہیں ہماری ایتوں کے بارے میں تو اراض کرو ان سے منہ پھیر دو یہاں تک کہ مشغول ہوں دوسری بات میں یہاں مشغول مانا کرو گاہے گہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی بھول کے چلا جاتا ہے وہاں بیٹھتا ہے پھر وہ مشغول ہوتے ہیں تو جب یاد آ جائے نا پھر چلا جائے پہلے تو جائے ہی نا نا اور اگر بھلوا دے تو کو پس نہ بیٹھ تو بعد یاد آنے کے ساتھ قوم ظالمین کے پہلے تو اعراض کرو جاؤ ہی نہیں آگے ہے جماعت تبلیغی والوں کے لیے حکم جماعت تبلیغی والے ضرور جاتے ہیں بدماشوں کے بعد بھی جاتے ہیں ہم تو چندہ لینے نہیں جاتے لیکن وہ دین کی بات پہنچانے جاتے ہیں تو فرمایا آدمی اگر دینی ضرورت سے جائے تبلیغ کی خاطر یا گاہے گہ دنیاوی ضرورت بھی ہو نہیں جاتی کسی حاکم کے پاس دنیاوی ضرورت ہے وہ جاؤ تو بس اتنی کرو کہ وہاں تھوڑی دیر آدمی رکے اور اگر ایسی کوئی بات وہ کرنے لگے تو ان کو پیار سے نصیحت کر دیں کیا نصیحت ضرور کر دیں ایسے غیرت من کے واپس نہ آ جائے وما اللزین یتہ کن اور نہیں کوئی حرج اوپر ان لوگوں کے جو احتیاط کرتے ہیں ان کی بعض پر سے کوئی چیز اور جو دینی ضرورت کے لیے جاتے ہیں بلا ذکرہ لیکن نصیحت کر دینا چاہیے ان کو سمجھانا چاہیے لالتا کن تاکہ وہ بچ جائیں ایسی بےحودہ بکواس سے میرے محترم پہلے تو فرمایا تھا جو بےدا بکواس کرتے ہیں ہماری ایتوں سے ان سے عراض کرو ایسے نہ اب مترا کن کیا ہر کافر اس کی عادت ہوتی ہے دین سے مزاق کرنا ان کے ساتھ دلی محبت نہ رکھو کیا بادے ہوتے ہیں نا آدمی گپ شپ لگانے کے لیے بدماشوں کے ساتھ بھی جا کے بیٹھتے ہیں نا غلط بات ہے یہ وزلی اللہ دین یہ ترک مسابت کفار ہے مطلق کافروں کی مسابت چھوڑ دو نصیحت کے لیے جاؤ کچھ دیر کے لیے لیکن یاری لگانا صحبت گپیں شپہ لگانا یہ چھوڑ دو ترک مسابت کفار چھوڑ دے ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا دین اپنے کو یہ دین ان کا ہے یا ہمارا ہے جی تو ان کا دین کیوں کہا گیا اس کا معنی یہ ہے دین اپنے کو سے مراد ہے جس دین کے وہ بھی مکل ہیں اگر چل نہیں رہے ہم تو دین پہ چل رہے ہیں نا ان کو دین ہم کیوں کہا گیا کہ اس دین کے مکل وہ بھی ہیں چاہے چل نہیں رہے تو جس دین کے مکل وہ ہیں اس کو انہوں نے کھیل و تماشا بنا رکھا ہے بنا لیے انہوں نے اپنے دین کو و تماشا مزاق کرتے ہیں اور دوکھے میں ڈالا ان کو دنیاوی زندگی نے سبب یہی ہے مزاق کا و ذکر بھی اور نصیحت کر ساتھ اس قرآن کے ان کو ان تب یہ اصل میں ہے لے اللہ تب سال نصیحت کر ساتھ اس قرآن کے ان کو تاکہ نہ گرفتار ہو نہ گرفتار ہو کوئی نفس بسبا پاب نے کسب کے سال میں کہ نہ ہو اس کے لیے سبائے اللہ کے کوئی کار اور نہ شفیع کل اور اگر بدلے دے ہر قسم کے بدلے تو نہ لیے جائیں گے اس سے کافر سے یہ بدلے لیے جائیں گے ساری زمین سونے سے بھر دے مل الاحاب سمجھے پھر بھی قبول نہیں ہوگا یہی وہ لوگ ہیں کہ گرفتار کیے گئے بس آپ نکاس کے ان کے لیے مشروب ہوگا کھولتے پانی سے کھولتا پانی جان دو جوش مارنے والا پانی اور عذاب دردناک ہوگا بس سب آپ کے, کے کفر کرتے ہیں